فذرهم حتى يلاقوا يومهم اے میرے نبی آپ انہیں بیکار باتوں اور لہو لعب میں مشغول چھوڑ دیجی یہاں تک کہ وہ اس دن کو پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جب ثابت ہو گیا کہ قیامت آئے گی لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور مشرقین مکہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی دعوت کو ٹھکرا کر تقزیب قیامت پر مصر رہیں تو اے میرے نبی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے دنیا میں فاسد عقائد باطلچیمی گوئیوں میں مشغول رہیں کھائیں پیئیں مزے اڑائیں اور شرک و معاشی کا ارتکاب کرتے رہیں یہاں تک کہ قیامت کا وہ دن آ جائے جس دن ان سے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے